قرآن آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصطیر قرآن مولانا اسلم شروع پوری تھا کی آواز میں اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے بچوں کے لیے اسلحی کہانی میں اور بہت کچھ محمد محمد <عائی> محمد ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيصر من الهدج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدج محلا فمن كَانَ منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة آج کے درس کا آغاز ہم نے سورت البکرا کی آیت نمبر ایک سو چھیانوے سے کیا ہے اور اس آیت میں اور اس سے بعد والی آیات میں حج اور عمرے کا ذکر ہے حج اسلامی ارکان میں سے پانچواں رکن ہے اور حج ایک عاشقانہ عبادت ہے انسان کی فطرت میں اللہ نے عشق و محبت کا عنصر رکھا ہے انسان واقعی انسان ہو تو اس کے اندر انس اور محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حیوانوں سے محبت رکھتے ہیں کتوں سے محبت رکھتے ہیں بندروں سے محبت رکھتے ہیں بن سے محبت رکھتے ہیں پرندوں سے محبت رکھتے ہیں پھولوں سے محبت رکھتے ہیں نباتات سے محبت رکھتے ہیں انسانوں سے محبت رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی سے محبت رکھتے ہیں محبت کے جذبے کا اظہار انسان کی طرف سے ہوتا ہے لیکن محبت کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے محبت رکھے اور ان سب سے محبت رکھے جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جن کی محبت کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے جذبہ محبت کی بدولت انسان نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں جذبہ محبت کی وجہ سے ہی اللہ کے ساتھ محبت کے جذبے کی وجہ سے یہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا بھی ہے اور ضرورت پڑے تو اس کی رضا کی خاطر سر کٹوا بھی دیتا ہے تقاضا ہو محبت کا تو وطن چھوڑ دیتا ہے خاندان چھوڑ دیتا ہے قوم قبیلے کو چھوڑ دیتا ہے مال و دولت کو نچھاور کر دیتا ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے محبت کے وجہ جذبے کی وجہ سے اس کا دل تڑپتا ہے اور اس کی آنکھیں چھلکتی ہیں راتوں کی نیند قربان کرتا ہے اور راتوں کو اٹھ کر اپنے مالک کے سامنے محبت کے جذبے کا اظہار کرتا ہے مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی محبت بھی ہونی چاہیے اتنا خوف بھی نہ ہو کہ یہ بالکل مایوس ہو جائے اور اتنی محبت اور امید نہ ہو کہ یہ بے عمل ہو جائے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اپنی صفات کا ذکر کیا ہے اور ان صفات پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے جب انسان اللہ کی صفات پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جب وہ جانتا ہے کہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہر چیز کی انتہا ہے سمندر کے قطروں کی انتہا ہے صحرا میں پھیلی ہوئی ریت کے ذروں کی, کی انتہا ہے درختوں کے پتوں کی انتہا ہے آسمانوں کے ستاروں کی انتہا ہے جنوں انسانوں چرند پرند حیوانوں کی انتہا ہے لیکن اللہ کے رحم کی کوئی انتہا نہیں جب وہ اللہ کو رحمان مانتا ہے رحیم مانتا ہے کریم مانتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ کو رزاق مانتا ہے کہ کھلانے والے حقیقت میں والدین نہیں ہیں انسان نہیں بلکہ کھلانے والا تو اللہ ہے جن کو ہم کھلانے والا سمجھتے ہیں ان کو بھی کھلانے والا اللہ ہے تو جب وہ اللہ کے رزاق ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ کے ستار ہونے پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ پردہ پوشی کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور بعض جگہ جب بعض ساتھیوں نے تعریف اور تعارف میں مبالغے سے کام لیا تو میں نے یہ کال سنایا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو یہ جان لو کہ یہ تمہاری تعریف نہیں کر رہا اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا اللہ نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا اس کے سامنے تمہاری خوبیاں تو رکھی ہیں لیکن تمہاری برائیاں نہیں رکھی اگر اسے تمہاری برائیوں کا بھی علم ہوتا جیسے کہ اللہ کو علم ہے تو یہ تمہاری اتنی تعریف نہ کرتا اللہ کے جو 99 اسماع حسنہ ہیں یہ سارے کے سارے اسماع حسنہ یہ اللہ کی محبت پر اللہ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ بعض لوگ اللہ کے جبار ہونے اور اللہ کے قہار ہونے اور اللہ کے منتقم ہونے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ صفات اللہ کے غضب پر دلالت کرتی ہے لیکن دیکھا جائے تو جبار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ رحیم ہے وہ محبت کرنے والا ہے اس لیے کہ جبار معنی زبردست بھی ہے اور جبار جب کا مانا ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا بھی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے ہم شکست دل ہو کر اس کے سامنے جاتے ہیں اور وہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دیتا ہے ہم آنسو بہاتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ اپنے دامن رحمت سے ان آنسو کو پوچھ دیتا ہے کہار ہونے کا مانا اللہ غالب ہے منتقم انتقام لینا یہ انتقام لینا بھی اس کی رحمت کی دلیل ہے ظالم سے ڈاکو سے لٹیرے سے قاتل سے انتقام لینا یہ بھی رحمت کی علامت ہے تمہارا اللہ کی صفات پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ دل میں محبت پیدا ہو جب انسان کے دل میں محبت کا جذبہ موجزن ہو جاتا ہے اور جامع محبت چھلکنے لگتا ہے تو وہ اظہار محبت کے لیے کوئی محسوس صورت چاہتا ہے محسوس صورت ویسے تو ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے اللہ کی صفات کے اظہار کو دیکھا ہے ہم بغیر دیکھے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ لیکن انسان بحثیت انسان ہونے کے یہ جذبہ محبت کے اظہار کے لیے کوئی محسوس صورت چاہتا ہے تو اللہ نے اظہار محبت کے لیے محسوس سورج جو رکھی ہے وہ بیت اللہ ہے وہ حج کی عبادت ہے انسان گھر سے نکلتا ہے اور دیوانہ سا بن کے نکلتا ہے جیسے وہ محبت کرنے والے جن پر محبت ایسی چھا جائے کہ اپنے تن من دھن کی فکر نہ رہے لباس تک کا احساس نہ رہے تو کچھ ایسی ہی صورت اختیار کرتا ہے حج اور عمرے کے لیے جانے والا وہ پر تکلف لباس اتار کر کفن نما لباس پہن لیتا ہے ننگے سر رہتا ہے نہ سر پر ٹوپی نہ اماما نہ جسم پر قبا نہ آبا نہ جبا نہ سلا ہوا لباس عالم بھی اسی لباس میں جاہل بھی اسی لباس میں نیک بھی اسی لباس میں بد بھی اسی لباس میں امیر بھی اسی لباس میں اور فقیر بھی اسی لباس میں عربی بھی اسی لباس میں اور اجمی بھی اسی لباس میں بوڑھے بھی اسی لباس میں بچے اور جوان بھی اسی لباس میں سر ننگا جسم پر سلا ہوا لباس نہیں حجامت نہیں کرواتا ناخن نہیں کٹواتا کنگا نہیں کرتا خوشبو نہیں لگاتا اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد الک بل ملک لا شریک لک اللہ میں حاضر ہوں تو سے محبت کرنے والا بندہ آئے اللہ حاضر ہے پھر بیت اللہ کے چکر لگاتا ہے دیوانہ واس بعض لوگوں کو دیکھا اتنے طواف کرتے اتنے طواف کرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی اتنا دوڑ سکتا ہے بعض ایسے منظر دیکھے بعض لوگوں کو اس طریقے سے والحانہ انداز میں طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ منظر دماغ میں کھب گیا چسپا ہو گیا میرے سامنے جیسے میں اب دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کو رفتگی کے ساتھ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے پسینے کی دھاریں بہہ رہی ہیں اور سانس پھولی ہوئی ہے ہاپ رہے مگر دوڑتے ہوئے چلے جا رہے پھر سیاہ پتھر کو بوسے دیتا ہے اسے بوسے دینے کے لیے کیسے تڑپتا ہے کیسے بے قرار ہوتا ہے دھکے کھاتا ہے ملتزم سے چمٹ جاتا ہے روتا ہے بلکتا ہے تڑپتا ہے کہ مالک راضی ہو جائے زمزم جیسے آب تہور سے اپنی پیاس بجاتا ہے پھر صفا مروا کی طرف نکل جاتا ہے سعی کرتا ہے پھر یہ محبت کا مارا ہوا شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے مینا میں رات گزارتا ہے عرفات میں دن گزارتا ہے پھر مزدلفہ میں پتھروں پر کنکریوں پر مٹی پر لیٹ جاتا ہے پھر مینا میں واپس آتا ہے پھر بیت اللہ کی طرف اور اس کے چکر حج کا ایک بڑا مقصد ملت ابراہیمی ملت حنیفی کے امام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ اسلام سے تجدید تعلق ہے تعلق کی تجدید ان کی اداؤں اور وفاؤں کی نقل کرنا جیسے انہوں نے کیا اور ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ نے کیا ویسے ہی کرنا اگر اللہ کے عاشقوں کی فطف مرتب کی جائے تو سیدنا ابراہیم علی سلاۃ السلام کا نام اس فرشت میں اوپر ہوگا خود اللہ نے کہا متخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ابراہیم نے اللہ سے ایسی دوستی کی ایسی محبت کی کہ پھر اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا ابراہیم نے تو بنایا تھا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا وہ ابراہیم علیہ السلاۃ اسلام جنہوں نے اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دیا ہر چیز قربان کر دی میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو یوں نظر آتا ہے جیسے وہ اپنے مولا اور اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں میرے اللہ مانگ مجھ سے مانگ جو قربانی مانگتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں میں خاندان کو بھی نچھاور کر دوں گا تیرے اوپر میں وطن کو بھی قربان کر دوں گا تیرے اوپر میں اولاد کو بھی نثار کر دوں گا تیرے اوپر جو اللہ نے مانگا قربانی میں حضرت ابراہیم علی اللہۃسلام وہ قربانی دینے کے لیے تیار وطن کی قربانی بھی خاندان کی قربانی دی آرام اور راحت کی قربانی دی بیوی بی بچے کی قربانی دی اور بچہ چلنے کے قابل ہوا تو خود اس کی قربانی کے لیے بھی تیار وہ جو مولا جوہر رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم الاسلام پر بالکل صادق آتا ہے توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اس بندے نے صرف میرے لیے سب کچھ چھوڑا پھر حاجی جب ان جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ سلاط اسلام چلے پھرے حضرت حاجرہ دوڑی جہاں پر وہی نازل ہوئی جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا جہاں صحابہ کو تڑپایا گیا مارا گیا ستایا گیا ان کا خون بہایا گیا جہاں غزالی اور شبلی رو رو کر اللہ سے مانگتے رہے جہاں بادشاہ بھی فقیر بن کر حاضر ہوتے ہیں اور جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھی پھر وہ دیکھتے جبل نور کو غار ہیرا کو غار صور کو بدر کو عہد کو خندق کو ریاض الجنہ کو جنت البقی کو صفہ کو جنت المعلہ کو تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت بیت اللہ اور روضۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ایک امتی اپنے دل کا غبار ہلکا کر پاتا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے میں حج کے لیے گیا تو غالباً ایک قندلسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا سنا ہے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہے تو فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں بھی انگریزوں کا عمل دخل ہے بس یہ میرا کہنا تھا کہ وہ تڑپ اٹھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آج آپ کی پوری امت کافروں کے نرغے میں ہے اور میرے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگا اس کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا تو وہاں جا کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر پاتا ہے اپنی محبت کا اظہار کر پاتا ہے ایک مومن تو اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی حضور کے روزے کی صورت میں اور بیت اللہ کی صورت میں مکہ کی صورت میں اور مدینہ کی صورت میں حج کرنا ہر استطاعت والے مسلمان پر فرض ہے ترمزی اور ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رویت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملا کا یموتا یہودی نسرانی جن فرمایا کہ جس کو اللہ نے راستے کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت دی ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو پھر اللہ کے ہاں برابر ہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے اس لیے کہ اللہ کہتا ہے الیہ سبیلا جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے اور آگے کیا فرمایا بمن کا فرہ اور جو کفر کرتے ہیں تو جان لے کہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ایسا نہیں کہ تم اگر میرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آؤ گے حج کے لیے نہیں آؤ گے تو یہ گھر ویران ہو جائے گا یہ گھر اس وقت بھی آباد تھا جب نقل و حمل کے یہ ذرائع میسر نہیں تھے نہ بسیں تھیں نہ ریل گاڑیاں نہ ٹرک نہ کاریں نہ ہوائی جہاز لوگ پیدل بھی آتے تھے گدوں پر آتے تھے گھوڑوں پر آتے تھے اونٹوں پر آتے تھے بادبانی اور دخانی کشتیوں پر آتے تھے بعض پورا سال سفر کرتے تھے سب جا کر مکہ اور مدینہ پہنچتے تھے بعض چھ چھ مہینے سفر کرتے تھے بے شمار تھے راستے ہی میں قبول ہو جاتے تھے اور راستے میں قبول ہونے والے تو اور زیادہ کامیاب وہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں لکھ دیے جائیں گے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجہ فلم يرفس بلم يفسق رجعا قیوم بلدته ام جس نے حج کیا پھر حج کے دوران نہ تو شہبت انگیز حرکتیں کی نفس کو فجور کیا تو وہ لوٹے گا تو گناہوں سے ایسے پاک ساف ہو چکا ہوگا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا بخاری اور مسلم ہی میں روایت ہے رسول اکرم صلیان فرمائی فرمایا کہ المرۃمرتی کفارت الما بے نہ بل حج المغور لئی سن جزا جنا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو گنا ہوئے ہوں تو یہ عمرے اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں اور حج کا بدلہ فرمایا کہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے لیکن یاد رکھیے حج کوئی شوقیہ عبادت نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تفریحی سفر ہے ایک شوقیہ عبادت ہے دل چاہے تو کر لے اور نہ دل چاہے تو نہ کرے حج اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جیسے ہر نصاب والے پر زکات فرض اسی طریقے سے ہر استطاعت والے پر حج کرنا یہ فرض ہے بعض ایسے ہمارے بھائی ہیں پوری دنیا گھومتے امریکہ جاتے ہیں افریقہ جاتے ہیں نامعلوم کہاں کہاں جاتے ہیں لیکن ان کو اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی بات ہے توفیق کی اللہ جسے چاہے قبول فرما لے بعض ایسے حاجی بھی دیکھے ایک غریب خاتون انہوں نے بتایا کہ ہم نے نہ معلوم کتنے سال پکوڑے بیچے اور ان پکوڑوں سے تھوڑی تھوڑی بچت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اتنے اسباب جمع کر دیے کہ ہم یہاں پہنچ سکیں آپ جانتے پکوڑوں سے کیا بچت ہوتی ہوگی گھر کا چولہا ہی بڑی مشکل سے جلتا ہے لیکن کیسے عشق والے ہیں محبت والے ہیں جذبے والے ہیں ایمان والے ہیں جنہوں نے اس میں سے بھی کچھ بچایا تاکہ ہرمین شریفین کا سفر کر سکیں ہمارے جیسے گناہ گار تو کسی شمار میں نہیں حقیقت ہے اللہ جانتا ہے لیکن اللہ نے پتنی کیسے کرم کیا ہم تو اس کرم کے قابل نہیں تھے یقینی بات ہے کہ میں نے الحمد اس زمانے میں حج کیا جب میں حج کرنے کے قابل نہیں تھا بس اتنے ہی پیسے تھے کہ میں بحری جہاز کا ٹکٹ خرید کر عمرے کے لیے جا سکتا بس اتنے ہی پیسے تھے رقم اوپر اور ہوگی بہت تھوڑی سی لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ نے کچھ ایسی صورتیں پیدا فرما دی کہ الحمدللہ عمرے کے بعد حج کے لیے بھی آسانی پیدا ہو گئی میں یقین کرتا ہوں کہ انتہائی غربت کے زمانے میں اللہ نے حج کی توفیق عطا فرما دی اس کے ساتھ ساتھ میں حج اور عمرے کا شوق رکھنے والے دوستوں کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ شوق بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا عمل ہے یہ محبت بڑا پاکیزہ جذبہ ہے اس جذبے کو سرد نہ ہونے دیجیے محبت کی شمع دل میں جلتی رہے اس کو گجرنے نہ دیجیے مگر حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ضروری ہے بعض حضرات ماشاء اللہ اللہ نے ان کو نوازا ہے ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ یہ بھی جان لیں کہ عمرے کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے یہ سوچ غلط کہ آپ عمرے پر عمرہ کرتے جاتے ہیں اور یہاں سیٹھ صاحب کے ملازمین تنخواہ کے لیے بیچارے بھٹک رہے ہیں کئی لوگوں کا قرض دبا رکھے وہ ادا نہیں کرتے رشتہ داروں کا حقوق کے حقوق کا خیال نہیں کرتے یہ طریقہ غلط ایسے لوگ حج اور عمرے کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو ان آیات میں حج اور عمرے کے ہی مسائل اللہ نے ذکر کیے فرمایا کہ وہ عتیم الحج و عمر حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے ظاہری طور پر بھی پورا کرو وہ اس طریقے سے کہ سارے ارکان ٹھیک ٹھیک ادا کرو اور باطنی طریقے سے بھی کامل طریقے سے ادا کرو وہ کہتے کہ حج اور عمرے کا مقصد محض اللہ کی رضا ہو نہ جشن نہ تفاخر نہ تجارت یوں تو دیکھیے ہر عبادت اللہ کے لیے